صلی اللہ خیرا خان صاحب اور سجداتا حضور الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ ہمارے خان صاحب نے توجہ دلائی کہ حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس مبارک ہے تو اس سلسلے میں کچھ ان کا ذکر خیر کر لیا جائے تو مختصر طور پر ہم حضرت سیدنا شیخ احمد سلحندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر پاک کرنے کی انشاءاللہ اللہ سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ویسے ان کی جو تاریخ وشال ہے جو میرے پاس ان سے متعلق سیرت کی بک ہے اس میں انتیس سفر المظفر ہے تو ممکن ہے کہ کسی نے اٹھائیس بھی کہا ہو آج بہر حال ہمارے ہاں ستائیس تھی اٹھائیسویں رات شروع ہو چکی ہے لیکن چلے آج ہم ان کا ذکر خیر انشاء اللہ کر رہے ہیں آپ کب پیدا ہوئے چودہ یا سولہ شوال نو سو اکہتر ہجری کو بروز جمع المبارک چودہ یا شوال نو سو اکہتر ہجری کو بروز جمع المبارک میں سرحند شریف میں اور آپ کا نام نامی احمد ہے والد کا نام حضرت عبد الاحد ہے بدر الدین آپ کا لقب ہے اور ان کی والدہ پر غشی کی حالت آ تھی جب ان کی ولادت ہوئی اور والدہ نے یہ دیکھا کہ بہت سے اولیاء کرام آپ کے گھر آئے ہیں اور ان اولیاء کرام کی آمد کا مقصد حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پر مبارکباد دینا تھا اور آپ نقش بندی سلسلے کے عظیم ولی اللہ گزرے ہیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض دوں والد محترم سے ابتدائی تعلیم حضرت مجدد علف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی اور پھر ابتدائی تعلیم کے بعد حضرت علامہ کمال الدین کشمیری علیہ رحماء کے ہاں مزید تعلیم کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے سیال کوٹ میں سیال کوٹ میں تھے حضرت علامہ کمال الدین کشمیری علیہ رحما اور سب سے مشہور استاد آپ کے حضرت شیخ یعقوب صوفی کشمیری رحمت اللہ علیہ سترہ برس کی عمر میں آپ نے تحصیل علوم کیا مکمل کیا اور جب آپ سات برس کے تھے تو قرآن پاک شفٹ کر لیا تھا اور یہ سوال کہ قاضی بہلول سے کس قسم کی تعلیم حاصل کی تو حضرت قاضی بہلول علیہ رحما سے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر واحدی ملفوظات واحدی تفسیر بیزابی بخاری شریف المسابیر شمار چرمزی وغیرہ کی تعلیم مکمل کی حضرت عبد الحکم علیہ رحمہ نے حضرت مجدز الفسانی علیہ رحمہ کی کمالات دیکھ کر کیا کیا ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اکیس برس کی عمر میں آپ نے تعلیم مکمل فرمائی اور پھر اپنے وطن واپس جو ہے وہ تشریف لائے اور درس و تدریس کا سلسلہ حضرت شیخ احمد سرحدی رحمتہ اللہ علیہ نے شروع فرمایا شادی سے متعلق چند باتیں ارخار دوں کہ رئیس شیخ سلطان سر کی بیٹی سے آپ کا نگاہ ہوا اور حضرت باقی بلہ رحمت اللہ علیہ سے آپ مرید ہوئے حضرت شیخ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ بہت عظیم ہستی گزری ہیں ان کے یہ مرید تھے حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور مطلب حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ان کو خلافت بھی عطا فرمائی اور ان کی خدمت میں تین مرتبہ یہ حاضر ہوئے اس کے بعد حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمتہ اللہ علیہ لاہور تشریف لے گئے وہاں سے دلی اور دلّی سے سرحد چلے گئے اور سرہند جا کر ذکر و ہدایت و ارشاد کا سلسلہ تبلیغ کا سلسلہ شروع فرما دیا ان کی اولاد پاک سے متعلق بھی چند باتیں کر دوں سات صاحب زادے ہیں اور تین صاحب زادیاں ہیں حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ کی سات صاحبزادے ہیں اور تین صاحبزادیاں ہیں بلکہ ان کے صاحبزادوں کے اسما بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت خواجہ محمد صادق خواجہ محمد سعید خواجہ محمد معصوم خواجہ محمد فروخ خواجہ محمد عیسیٰ خواجہ محمد اشرف خواجہ محمد یاحیہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اور صاحبزادیوں کے نام بھی بتاتے ہیں بی بی رقیہ بانو بی, بی بانو بی, بی کلسوم رحمت اللہ علیہ اجمعین ردی اللہ عن اچھا کے والد کا جو ہے وہ انتقال ایک ہزار سات ہجری میں ہوا اور والد کی وفات کے بعد آپ مکے چلے گئے پھر چشتیہ سلسلے سے ان کے والد صاحب جو ہے وہ منسلک تھے لیکن خواجہ صاحب خود جو ہے وہ نقش بندی سلسلے کے تھے اور حضرت شیخ عبدالقدس علیہ رحمہ کے جو وہ خلیفہ تھے حضرت مجد الانی رحمتہ اللہ علیہ کے والد گرامی اور طریقہ قادریہ میں اجازت بھی تھی اور مریدوں کو فیوز باطنی سے سہراب کرتے تھے اور کتب ہار منقولات و معقولات کا درس دیتے تھے حضرت خواجہ مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سلسلوں میں فیوز حاصل کیے تو چاروں سلسلوں میں چاروں سلسلوں کے فیوز و برکات آپ نے حاصل کیے ان سے متعلق آپ کو اجازتیں بھی عطا ہوئی اور سلسلہ سوہر وردیاں میں حضرت مجدد علف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ یعقوب کشمیری سے خلافت پائی اور سلسلہ چشتیہ میں اپنے والد محترم شیخ عبداللہ احد سے سلسلہ قادریہ میں شاہ کمال کبھیری رحمت اللہ علیہ سے اور سلسلہ نقش کی حضرت خواجہ باقی بلا رحمتہ اللہ علیہ سے آپ کو خلافت ملی اور آپ پہلی مرتبہ حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ سے کب ملے ایک ہزار آٹھ ہجری کو یعنی پندرہ سو ننانوے عیسوی کو پھر دلی سے سرہند آ گئے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے آپ کو خاص لگاؤ تھا اس کی وجہ سے ہی آپ نقشبندیہ کے سلسلے کے لحاظ سے مشہور ہوئے آپ کی بہت سی کرامات بھی ہیں اور خرقہ خلافت والدہ کی وفات کے بعد آپ نے مطلب جو ہے وہ پہنا پھر حج کرنے کا ارادہ فرمایا ایک ہزار دس ہجری میں بروز جمعہ المبارک کو حج کے وقت آپ کو کشف ہوا آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں خلعت فاخرہ پہنائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مجدد علف ثانی کی خلعت ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک درویش آئے اور جو ہے وہ عرض کیا کہ آپ نے کہ اس سال میرا حج پر جانے کا ارادہ ہے تو مراقمے میں چلے گئے مراقمے میں آپ نے دیکھا کہ میدار عرفات میں آپ کہیں نظر نہیں آئے تو وہ درویش حج پر نہ جا سکا یہ کشف آپ رحمت اللہ لے گا اور آپ نے انتیس سفر المظفر ایک ہزار چونتیس ہجری کو مثال پایا رات کے وقت وصال ہوا وصال سے دس سال قبل اپنے وصال سے متعلق فرما دیا تھا اور سرحم شریف میں جب آپ رہتے تھے تو گوشہ نشینی میں خوش رہتے تھے جمعے کی نماز کے لیے باہر نکلتے تھے اور اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد سعید کی, نظ... کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ نمازیں پڑھائیں یعنی امامت کریں اور یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ میرے مزار کو کسی گمنام جگہ پر بنانا تو آپ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے جسم پر چند مشاہدات نظر آئے وہ کیا تھے کہ آپ کے صاحبزادے نے موت کے بعد آپ کے ہاتھ سیدھے کر دیے مگر غسل کرنے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو ہاتھ بند گئے ہاتھ ایسے بند گئے تھے جس طرح نماز میں باندھے جاتے ہیں اور غسل کے لیے تختے میں لٹایا گیا تو آپ مسکرا رہے تھے اور بے ساختہ تحسین و آفرین کی صدا بلند ہوئی جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو جب حضرت کی مرضی ظاہر ہاتھ بار بار, بار باندھ لیتے تھے تو حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں وہ جو غسل دے رہے تھے تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ جب حضرت کی مرضی اس طرح ہے تو رہنے دیں ذرا ہاتھ ہی کرنے ہوتے ہیں غسل کے لیے لیکن جب آپ بار بار ہاتھ باندھ لیتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح ان کی مرضی ہے ایسے ہی رہنے دیں اور انہیں صاحبزادے نے خواجہ محمد سعید علیہ رحما نے ہی اپنے والد حضرت مجز رحمتہ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بھی بڑھائی اور آپ کے صاحبزادے مرحوم محمد صادق کے پہلو میں آپ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا اور آپ نے مطلب جو ہے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرے بیٹے کی قبر کے سامنے رکھنا کہ وہاں میں جنت کی کیاریوں میں ایک کیاری دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ظاہر ہے دین کا پیغام تھی اللہ رسول کی طرف بلانا تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا قرب بخشنے والے اعمال فرائض ہیں یا نوافل لیکن فرائض کے مقابلے میں نوافل کا کچھ اعتبار نہیں فرمایا کہ فرائض میں سے ایک فرض کا ادا کرنا ہزار سال کے نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے اگرچہ خالص نیت سے ادا ہوں آپ فرماتے موت کے آنے سے پہلے اپنا کام کرنا چاہیے اول اعتقاد کی درستگی جو طریقہ ضرورت و تواتر دین سے معلوم ہے دوئم جاننا اور عمل کرنا جو علم فکر سے متعلق ہے سوئم سلوک یعنی طریقے صوفیہ بھی درکار ہے تو طریقے صوفیہ در حقیقت علوم شرعیہ کا خادم ہے آپ فرماتے سب کے پیر حقیقی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اگرچہ ظاہری ولادت والدین سے ہوتی ہے مگر ولادت معنوی مرشد کے ساتھ مخصوص ہے ظاہری ولادت کی زندگی چند روزہ ہے اور ولادت معنوی کی زندگی ابدی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر دو چیزوں میں خرابی نہ ہو تو پھر کچھ غم نہیں ان دو اشیاء میں سے ایک حضور علیہ السلام کی مطابعت ہے دوسرے اپنے شیخ کی محبت ہے آپ فرماتے اگر ان دونوں میں کچھ خرابی واقعہ ہو گئی تو خرابی ہی خرابی ہے ان دونوں میں استقامت کی دعا کریں کیونکہ یہی دونوں کار کار دین کا مدار نجات اخربی کا مدار ہیں ذکر سے درد غفلت کا دور کرنا ہے آپ فرماتے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے پھر اس کی اپنی بات کوئی نہیں رہتی اور وہ جو کچھ کہتا ہے درگاہ سمدیت میں مقبول ہوتا ہے جب حضرت مجد ثانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی تو ان کے والد صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ سارے جہاں میں ظلمت اور اندھیرا چھایا ہوا ہے اور بندر اور ریچ وغیرہ لوگوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اس وقت سامنے ایک نوری حلقہ اور اس میں تخت ظاہر ہوا اور اس تخت پر ایک شخص تکیا لگائے بران جمان ہے ان کے سامنے تمام ظالموں کو بکری کی طرح ذبح کر رہا ہے اور کوئی شخص بلند آواز سے پکار رہا ہے کل جا الحق و ضحق الباطل ان کا ضہو کا آپ کہہ دیجیے کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا بے شک باطل ہے ہی بھاگنے والا <تصفيق> یہ خواب آپ کے والد نے حضرت شاہ ایتھل علیہ رحما کو سنایا انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اس سے ظلمت اور بدعات کا خاتمہ ہوگا اور بالکل ویسے ہی حالت ہندوستان میں تھی اور آپ کامل شخصیت تھے اکبر بادشاہ کا دور تھا اور حضرت فاضل جلید مولانا عبدالحکیم سیال کوٹی نے آپ کو مجدد ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے خطاب سے نوازا تھا شریعت کے حد درج پابند تقلید سنت کے قائل تھے اور بدنیتوں سے نفرت کرتے تھے نماز پنجگانہ کے علاوہ تحجد شراک چاش اور عوابین کے نوافل کے سخت پابند تھے سورہ یاسین کا ورد اور پھر قرآن حکیم کا ختم شریف بھی بہت کثرت سے فرماتے آدھی رات کے وقت حجد کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے سینکڑوں فکرا اور غربا روزانہ آپ کے ہاں کھانا کھاتے تھے اور آپ کا معمول یہ تھا روزوں سے متعلق کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ سفر میں ہو یا حضر میں روزے ہی رکھا کرتے تھے اور جس طرح اکبر بادشاہ نے جو دین الہی ایجاد کیا اور اس کی بنیاد ڈالی تو حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح اس کے مطلب اس پروپیگنڈے اور دین میں رکھنا اندازی کو کا مقابلہ فرمایا بادشاہ وقت کے خلاف یہ انہیں کا کارنامہ ہے اور اس سلسلے میں آپ کو بڑی سختیوں کا بھی مطلب جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا جیل بھی جانا پڑا قید کی سہوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی لیکن آخرکار اللہ تعالی نے فتح اور نصرت آب ہی کو عطا فرمائی اور اللہ کے فضل سے ولیوں کا ہی مقام دنیا اور آخرت میں بلند ہے جبھی جب رب فرماتا ہے اللہ انا اولیا اللہ خوم واہن اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کو جو ہے وہ مطلب اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ تبارک و اعلیٰ ہم سب کو جو ہے متمکن فرمائے آمین اللہ ہمہ آمین ثمہ آمین